امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر سو یہ خطبہ حوادث و فتن کے ذکر سے مخصوص ہے اس خطبے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہاں میرے ماں باپ ان گنتی کے چند افراد پر قربان ہوں جن کے نام آسمانوں میں جانے پہچانے ہوئے اور زمین میں انجانے ہیں لہذا اس صورتحال کے متوقع رہو کہ تمہیں مسلسل ناکامیاں ہوتی رہیں اور تمہارے تعلقات درہم و برہم ہوں اور تمہیں کے چھوٹے بر سرکار نظر آئیں یہ وہ ہنگام ہوگا جب مومن کے لیے بطریق حلال ایک درہم حاصل کرنے سے تلوار کا وار کھانا آسان ہوگا وہ وہ وقت ہوگا جب لینے والے فقیر بینوا کا عجر و ثواب دینے والے اغنیاں سے بڑھا ہوا ہوگا یہ وہ زمانہ ہوگا جب تم مست و سرشار ہوگے شراب سے نہیں بلکہ عیش و آرام سے اور بغیر کسی مجبوری کے بات بات پر قسمے کھاؤ گے اور بغیر کسی لاچاری کے جھوٹ بولو گے یہ وہ وقت ہوگا جب مصیبتیں تمہیں اس طرح کاٹیں گی جس طرح اونٹ کی کوہان کو پالان آہ ان مصیبتوں کی مدت کتنی دراز اور اس سے چھٹکارا پانے کی امیدیں کتنی دور ہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ان سواروں کی باغیں اتار پھینکو کہ جن کی پشت نے تمہارے ہاتھوں گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہیں اپنے حاکم سے کٹ کر علیحدہ نہ ہو جاؤ ورنہ بدآمالیوں کے انجام میں اپنے ہی نفسوں کو برا بھلا کہو گے اور جو آتش فتنا تمہارے آگے شولاور ہے اس میں اندھا دند کو پڑو اس کی راہ سے مڑ کر چلو اور درمیانی راہ کو اس کے لیے خالی کر دو کیونکہ میری جان کی قسم یہ وہ آگ ہے کہ مومن اس کی لپٹوں میں تباہ و برباد اور کافر اس میں سالم و محفوظ رہے گا تمہارے درمیان میری مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے میں چراغ کہ جو اس میں داخل ہو وہ اس سے روشنی حاصل کرے اے لوگوں سنو اور یاد رکھو اور دل کے کانوں کو کھول کر سامنے لاؤ تاکہ سمجھ سکو